<سؤال> <سؤال> اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بلاقت روخانہ جہنم بے شک ہم نے پیدا فرمایا جہنم کے لیے کثیرمنل جنات اور انسان کی کثیر تعداد لہن قلوب ان کے دل تو ہیں لا لاقہ بها اس سے سمجھتے نہیں و لحم ان, ان کی آنکھیں ہیں لا لحون بها جن سے وہ دیکھتے نہیں ولحم آزان ان کے کان تو ہیں لا يسمعون بها جن سے وہ سنتے نہیں گلائے قطل انہ یہ سب چوپائیوں کی طرح ہیں چوپائیوں جیسے ہیں جانوروں جیسے ہیں بل ہُغل بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر الائے قمول یہی غافل اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور اس تلاوت کردہ آیات مقدسہ کے حوالے سے میں آج دل کی صفائی اور ستھرائی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ باتیں سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے انسان کی یہ بزرگی ہے کہ یہ جانوروں کی طرح نہیں جانوروں کے صرف جسمانی کان ہوتے ہیں انسان کی یہ خوبی ہے اور انسان کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے صرف جسمانی ہی کان نہیں سر میں جو کان نظر آتے ہیں بظاہر یہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کان بھی عطا فرمائے ہیں کہ جو بظاہر تو نظر نہیں آتے ہیں اور بظاہر جو ہے وہ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتے ہیں اور وہ کان ہیں دل کے تو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے اور وہ کان کہ جو بظاہر تو کان ہیں لیکن ان سے کما حقو فائدہ نہیں اٹھایا جاتا ہے اور ایسے لوگ جنہوں نے ان ظاہری کانوں سے فائدہ نہیں اٹھایا انہی کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ ان نقلات اس الموتہ کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اور ایسے لوگ کہ جو سر کی آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن ان معروف اور ان آنکھوں سے کہ جو ظاہر میں محسوس ہوتی ہیں ان سے کما کہو فائدہ نہیں اٹھاتے انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ وہ لاطسم و اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ جو کان کان رکھتے ہیں لیکن ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے انہی کے بارے میں فرمایا کہ تم جو ہے بہروں کو سنا نہیں سکتے ہوں. یہاں یہ بات ضمناً آ تو تھوڑے تھوڑی سی اس ان کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ جو ہیں اس عائد کریمہ سے جو ہے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مردوں کو سنایا نہیں جا سکتا ہے مردے سنتے نہیں ہیں حالانکہ یہاں یہ جو فرمایا کہ ان لا آس الموتا کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اس سے مراد وہ وہ نہیں ہیں کہ جو مر چکے اور قبروں میں دفن ہو چکے اس سے مراد کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو یہاں قرآن نے کفار کو مرد قرار دیا ہے یہاں یہ کلام اور یہ گفتگو ان سے ہو رہی ہے بے دینوں سے کہ جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض و نصیحت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اور احکام سن کر ان سے اعراض کیا اور ان پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان بے اور ان کفار کے بارے میں یہاں یہ فرمایا کہ ان نقل تسن الموتا ولا تسمع دعاء الصمت دعا ولدبرین کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اور تم جو ہے اپنی پکار اور اپنی آواز پہروں کو سنا نہیں سکتے ہو ولا ہوزا ول مدبرین جبکہ آپ سناتے ہیں اور ان کو کچھ جو ہے وہ بتلاتے ہیں تو یہ پیٹھ دے کر منہ مو موڑ کر چلے جاتے ہیں اب آپ دیکھیے جہاں کوئی لمبے چوڑے زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے اس آیت میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی قبرستان میں جا کر واض و نصیحت نہیں فرما رہے تھے بلکہ بے دینوں کے مجمے میں کفار اور مشرقین جمع ہیں ان کو آپ رشد و ہدایت کا پیغام سنا رہے ہیں اور آپ کا یہ باز اور آپ کی تقریر اور بیان سن کر یہ کفار بے دین بالکل جو ہے یعنی جس طرح سے کہ ایک شخص راہ فرار اختیار کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے آپ کی بارگاہ سے اور آپ کے سامنے سے قرآن کریم کی آیتیں سن کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ بالکل جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یعنی قبول نہیں کرتے تو ولبلین پیٹ دے کر چلے جاتے ہیں تو یہ واضح اور آپ کا یہ بیان قبرستان میں نہیں ہو رہا تھا مردے جو ہے وہ پیٹ دے کر چلے جائیں یہ تو جو ہے کوئی جو پاگل ہی کہہ سکتا ہے تو اس سے صاف ثابت ہوا اور واضح ہوا اور معلوم ہوا کہ یہاں لا تسمع میں کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اس سے مراد جو ہے وہ کفار اور بے دین ہیں کہ جو سرکار کی باتیں سن کر قبول نہیں کرتے تھے اور اپنے جو ہے ان سر کے کانوں سے جو ہے جناب سن کر ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور ان پر عمل درآمد نہیں کرتے تھے اس سے ساتھ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردے قرار دیا ہے اچھا پھر دوسری بات آپ یہاں پر یہ غور کریں کہ قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ان نقل قسم الموتا تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اگر یہاں پر یعنی نفی دیکھی جائے سنا نہیں سکتے ہو اس سے یہ کب ثابت ہو رہا ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں اس سے تو اگر ان کی بات مانی جائے کہ مردوں کو سنایا نہیں جا سکتا ہے تو پھر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہاں تو نفی ہو رہی ہے اس بات کا اس بات کی نفی کی جا رہی ہے کہ مردوں کو تم سنا نہیں سکتے ہو اس سے یہاں یہ کب ثابت ہو رہا ہے کہ مردے سن نہیں سکتے ہیں مردے تو سنتے ہیں اور یہاں پھر جو ہے یعنی بات ہو رہی ہے کہ کفار جو آپ کی باتوں کو سن کر عمل دراوت نہیں کرتے ان کو جو ہے یعنی مردوں سے تشریح دی ان کو مردہ قرار دیا یعنی مطلب یہ ہے اور یہ جب کفار نے حضور کے احکامات سے اعراض کیا اور حضور کی باتوں کو نہیں مانا تو بالکل یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کہ جو ہے قبرستان جا کر مردوں سے کوئی یہ کہے کہ تم جو ہے نماز پڑھو روزے رکھو تو اب ظاہر ہے کہ وہ کب جو ہے اس بات کو جو ہے اس بات پر عمل درآمد کریں گے وہ تو آآ آآ وفات پا چکے ہیں وہ تو انتقال کر چکے ہیں تو ان کو تو یہ بات کوئی فائدہ ہی نہیں دے گی تو وہاں قبرستان جا کر مردوں سے یہ کہنا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دار العمل ہی نہیں ہے تو یہاں جو اس جہان میں رہ کر کفار اور بیتین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے ارشادات سے اراض کیا انحراب کیا تو یہ بات ایسے ہی ہوگی کہ جیسے کہ جناب جو ہے یعنی مردوں کو سنا کر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس پر عمل درآمد تو کریں گے نہیں تو ایسے ہی کفار کو کہنا ہو گیا کہ جب ان سے یہ کہا کہ تم جو ہے قبر و شرف چھوڑ کر ایمان لے آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے جو ہے آپ کی اس بات کو نہیں مانا انہوں نے جو ہے اپنے انسانوں سے ظاہراً یہ باتیں تو سنی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے انسانوں سے جو ہے یہ حق بات سن کر انہوں نے جو ہے اس پر عمل درامد نہیں کیا تو اس طرح سے جو ہے یہ بھی مدعے ہی ہوئے تو جب انہوں نے حق بات کو نہیں سنا حق حق بات نہیں کہی اور حق بات سن کر اور حق بات جو ہے وہ دیکھ کر اس پر عمل درامد نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں کان تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں اور آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں یعنی حق کو سن کر اور دیکھ کر جو ہے جناب یہ حق کو قبول نہیں کرتے تو اس لیے جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے بات جو ہے وہ کرنے سے اور ان کو جو ہے پکارنے سے ان کو سنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسا جی جی کہ میں نے عرض کیا کہ سے یہ اس بات کی نفی نہیں نہیں سنتے میں آپ کو بتلاؤں کہ مردے سنتے ہیں اور بخاری شریف کی یہ حدیث کہ جب میت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جانے والے جب اس میت کو دفنا دیتے ہیں اس کی تدفین جب مکمل ہو جاتی ہے اور دفنا کر جب یہ لوگ وہاں سے قبرستان سے واپس آتے ہیں تو نوٹ کیجئے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ہے حضور فرماتے ہیں اِنَّهُ <عَالِهِم> کہ مردہ جو ہے وہ جا واپس جانے والوں کی دفن کر کر اپنے گھر لوٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز جو ہے وہ سنتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ اب یہاں یہ سے یہ ثابت ہوا کہ مردہ جو ہے وہ سنتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ قبرستان جانے کے جو آداب ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو وہاں پر جتنے بھی مدفونین ہیں اہل قبرستان کو جو ہے تم سلام کرو ان اہل قبور کو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور وغیرہ اس کے بعد اور بھی کلمات ہیں تو یہ اگر سنتے نہیں ہوتے تو پھر حضور یہ تعلیم فرماتے حضور جو ہے یہ آداب سکھاتے کہ قبرستان جا کر جو ہے تم جو ہے سلام کرو تو پتہ چلا کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں اور قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ ان نقلا تک کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو اور بعض لوگ جو ہیں اپنے عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر ان آیات کو کہ جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں حضرات اولیاء اکرام پر فٹ کرتے ہیں حضرات اولیاء اکرام کے پر جو ہے وہ چسپا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو مزارات اے اولیاء اے کرام پر حاضری دیتے ہیں وہاں جو ہے جا کر ان کو اشارے ضوابط کرتے ہیں وہاں جا کر جو عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان پر جو ہے یہ آئےتے فٹ کرتے کہتے ہیں کہ ان نقلات وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں تم تو ایسوں کے پاس جاتے ہو کہ جو تمہاری بات کا جواب ہی نہیں دیتے کیسی جو ہے جہالت ہے اور کیسی جو ہے فوادت ہے کہ جناب وہ آئے کہ جو کفار کے اور بے کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ اہل ایمان پر اولیاء کرام پر چپا کرتے ہیں اسی لیے جو ہے ایسے لوگ جو اس قسم کی مانوی تعریف کرتے ہیں یہ اس امت کے مجوس ہیں اس امت کے مجوسی ہی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو اللہ کی طرف سے غیب جان کر آئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو غیب کو علم دیا تھا آپ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ آپ کی امت پہ کہلانے والے حضور کی امت میں بننے والے وہ یہ کہیں گے کہ ایسی آیتوں کا ترجمہ کریں گے کہ جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کے بارے میں جو وہ فٹ کریں گے تو یہ آیت تو کفار کے بارے میں ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو یعنی ان کفار کو جو ہے تم تم سنا نہیں سکتے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سنتے تو ہیں لیکن آپ کی بات حق بات سن کر جو ہے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس لیے جو ہے ان میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کو اگر تم یہ کہو کہ تم روزہ رکھو تو ان کو کہنے کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ دار العمل میں ہے ہی نہیں وہ تو دار الجہدہ ہے دار العمل تو یہ ہے تو لہٰذا ان کو کوئی فائدہ نہیں تو اس طرح تو ان بے دینوں نے آپ کی حق بات سن کر کوئی جو ہے قبول نہیں کی اور مانا نہیں تو یہ مردے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں تو ارض یہ کر رہا تھا کہ بہرحال یہ بات سمن آ گئی تھی کہ دل کے کانوں سے اگر سنا جائے تو پھر جو ہے جناب یہ باتیں فائدے مند ہوں گی اور نفع دیں گی باتیں تو روز ہوتی ہیں سنی جاتی ہیں لیکن ہم جو ہے صرف اس سر کے کانوں سے سن کر جو ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے جو ہے نکال دیتے ہیں فرمایا کہ, من کہ ہم نے بہت سارے انسان اور بہت سارے جنات جہنم کے واسطے پیدا کیے ہیں وہ یہ کون سے انسان اور کون سے جنات ہیں کہ جن کی تخلیق اور جن کی پیدائش ہوئی جہنم کے لیے ہے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا قرآن نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان اور جنات جو جہنم کے بعد سے پیدا کیے گئے ہیں فرمائے یہ وہ ہیں کہ لہم قلوب اللہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو دل تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھ نہیں سکتے اس سے سمجھ کا کام نہیں لیتے اچھی سمجھ نہیں رکھتے فرمایا کہ, کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے یہ دیکھتے نہیں و لہم آزان بھی ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں تو جہنمیوں کی یہ تین باتیں بتلائیں کہ ان کے دل بھی ہوں گے لیکن سمجھ اچھی سمجھ سمجھ نہیں رکھیں گے آنکھیں بھی ہوں گی لیکن وہ ان سے وہ حق بات کو دیکھیں گے نہیں حق چیز کو دیکھیں گے نہیں اور کان بھی ہوں گے لیکن حق بات کو سن کر وہ قبول نہیں کریں گے یہی تین اسباب ہیں ہدایت پانے کے لیے یہ تین اسباب ایسے ہیں کہ جن سے ہدایت نصیب ہوتی ہے جس سے صراط مستقیم ملتی ہے جس سے سیدھا راستہ ملتا ہے پہلا سبب اور پہلا ذریعہ جو ہدایت کا ہے وہ ہے دل اور دل جو ہے یہ معرفت الہی کا مرکز ہوا کرتا ہے اور نور عرفان الہی جو ہے اس دل پر منعقد ہوتا ہے اگر اس دل سے صحیح طور پر سمجھا نہ گیا اور اس دل سے صحیح طور پر معرفت حاصل نہیں کی گئی تو اب یہ دل بالکل ناتارہ ہے یہ دل جو ہے بالکل جو ہے یعنی کباڑ خانے کی طرح ہے کہ جس جو بالکل اجڑا ہوا ہوتا ہے تو دل جو ہے یہ مرکز چشمے مار فتح الہی ہے اور مرکز ممبائے نور الہی ہے تو جب اس دل سے یہ صحیح کام نہیں لیا گیا تو پھر ایسا دل جو ہے وہ برائے دل ہے وہ دل دل نہیں ہے وہ دل جو ہے کیا کہیے اس کو یوں کہیے کہ وہ سل ہے پتھر پتھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں, قرآن کریم میں فرمایا کہ کہ ہم نے جو ہے تمہارے سامنے عبرت کی نشانیاں بیان کی اور ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو ٹھکرایا ہماری آیات کا انکار کیا اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا ان لوگوں کا بیان کر دینے کے بعد بھی پھر بھی تمہارے دل جو ہے وہ سیدھے نہیں ہوئے تمہارے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی تمہارے دل جو ہے وہ سمجھنے کی طرف مائل نہیں ہوئے تم نے اپنے دلوں سے صحیح سمجھ سے کام نہیں لیا تو اب یہ دل تمہارے جو ہے بہت سخت ہو گئے اور کیسے سخت ہو گئے فرمایا کہ کل کھجا رہا پتھر کی طرح پرانے کریم فرماتا ہے نہیں پتھر کی طرح نہیں پہ اشد اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھر بھی بانس ایسے ہیں کہ جو اثر کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے اثر کے قبول کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ پھٹ پڑتے ہیں ان سے پانی بہنے لگتا ہے چشمے ابل پڑتے ہیں اور بانس تو ایسے ہیں کہ اوشد خط اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بانس پتھر اور, اور جو ہے وہ چٹانیں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں یہ قرآن کا بیان ہے اب اندازہ کیجئے کہ جب دل سے صحیح سمجھ کا کام نہیں لیا گیا تو یہ دل جو ہے پتھر اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا اور دل ہی جو ہے یہ وہ چیز ہے اور جب دل سے وہ کام نہیں لیا تو یہ دل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسری چیز اور دوسرا ذریعہ جو ہدایت کا ہے وہ ہے آنکھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھ سے صحیح چیز دیکھ کر جو ہے انسان رہنمائی حاصل کر لیتا ہے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھوں کا نور یہ بسارت اس لیے عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے طور طریقے ان کے ان کی عادت و اطبار دیکھ کر جو ہے انسان رہنمائی حاصل کرے تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادت و اور ان کے طور طریقے دیکھ کر بھی جو ہے وہ رہنمائی نہیں حاصل کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آنکھیں تو تھی ان کی لیکن انہوں نے جو ہے حق باتیں اور حق حق جو ہے وہ معاملات دیکھ کر بھی جو ہے رہنمائی حاصل نہیں کی تو فرمایا کہ ان کی آنکھیں کس کام تھی ان کی آنکھیں بیکار ان کی آنکھیں بالکل جو ہے وہ ضائع ہو گئی تو انہوں نے جو ہے اس سے کما حق کا جو ہے حق بات اور ہر چیز کو دیکھ کر فائدہ نہیں اٹھایا تیسری چیز ہدایت کا اور تیسری ذریعہ جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنے کا کان ہوا کرتے ہیں کہ حق بات سن کر انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر لیتا ہے لیکن ان بدبختوں نے حق باتیں سن کر بھی رہنمائی حاصل نہیں کی تو پتہ یہ چلا اور ثابت یہ ہوا کہ یہ جسمانی کان ہونے کے باوجود بھی ان سے جیسے جو ہے مستفید ہونا چاہیے تھا ان سے متمد ہونا چاہیے تھا وہ کام ان سے نہیں لیا گیا تو یہ کان کس کام کے تو اس لیے فرمایا کہ جہنمیوں کی یہ تین نشانیاں ہیں کہ وہ دل سے صحیح سمجھ جو ہے وہ ن... کا کام نہیں لیتے اور انہوں نے جو ہے آنکھوں سے حق دیکھ کر ان کو قبول نہیں کیا آنکھوں سے یہ کام نہیں لیا اور کان جو رکھتے تھے حق بات سن کر اس کو قبول نہیں کیا تو جو ہے جناب یہ ان کی نشانیاں ہو گئی اور یہ جہنمی ہیں ان کی علامات یہ ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دل جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے یعنی رست و ہدایت کا جو ہے چشمہ ہے اور دل جو ہے وہ سب کا سب سے اہم جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے رہنمائی میں اور اگر دل ہی بگڑ جائے اور دل ہی خراب ہو جائے جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کے اندر ایک لوتھڑا ایسا بھی ہے جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم جو ہے وہ درست ہو جائے اگر وہ فاسد ہو جائے وہ بگڑ جائے تو فرمائے کہ سارا کا, سارا انسان کا وجود جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے اور بگڑ جاتا ہے تو سن لو علی وحی القلب وہ دل ہے اور وہ سلطان ہے اور وہ سارے جسم کا جو ہے بادشاہ ہے دل ہی تو انسان کے وجود پر رہنمائی کرتا ہے تو جب رہنما درست ہو جائے تو پھر رویت ساری جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے رہنما جب بگڑ جائے اور رہنما جو ہے وہ, وہ جو ہے کسی کام کا نہ رہے تو پھر رویت بھی جو ہے کسی کام کی نہیں رہتی ہے تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بزرگان دین نے اس دل کی طرف جو زیادہ توجہ کی ہے دل کو جو ہے انہوں نے صاف ستھرا رکھا ہے اور اس دل کی صفائی ستھرائی کے لیے اور دل کو درست رکھنے کے لیے انہوں نے شب و روز ذکر الہی کیا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے صفائیۃ لو بے ہر چیز کی صفائی سترائی ہوتی ہے اور سن لو کہ دلوں کی صفائی سترائی جو ہے وہ ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے تو ان حضرات نے اپنے دلوں کی صفائی کی طرف توجہ کی شب و روز جو ہے جناب ذکر و فکر الہی میں جو ہے وہ بسر کیے انہوں نے اپنے دل کو مثل آئینے کے بنا لیا اور جب ان کے یہ دل مثل آئینے کے ہو گئے تو پھر ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی نورانیت اور اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات جو وہ نظر آنے لگتے ہیں یہی وہ دل مرکز انوار تجل تجل تجلیات الہی بن جاتا ہے اور جب یہ دل ایسا اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس دل کا مقام کیا ہے حدیث قدسی کی روشنی میں آپ سمجھیے حدیث کسی کیا ہے سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی زبان پیدے ترجمان سے اشارت فرماتے ہیں زبان سرکار کی ہے کلمات جو ہیں وہ اللہ کے ہیں یہ اسی کو حدیث کسی کہا جاتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا ہوں لیکن میں صاحب ایمان کے دل میں سما جاتا ہوں اب آپ کہیں گے کہ جناب وہ ذات شریک کامل ذات اور وہ انسان کے ایک چھوٹے سے دل میں سما جائے اس کا ہرگز مطلب یہ سمانے کا مطلب ہرگز یہ, یہ نہیں ہے جس طرح سے کہ میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے سمائے ہوئے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میرے عرض کرنے کا منشا یہ نہیں ہے اور حدیث کا اگرچہ ترجمہ یہی ہے لیکن مراد اس کی یہ ہے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان کے دل میں سماتا ہے یعنی اس کے انوار و تجزیات اور اس کی نورانیت اور اس کی معرفت اپنی معرفت کے ساتھ جو وہ دل میں اس کی جلوہ گری ہوتی ہے یہ مراد ہے زمانے سے تو اب آپ دیکھیں کہ جب دل اتنا صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارت و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے تو بس یہیں سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ایسے اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے عاشق ہو جاتے ہیں کہ جن کے دلوں میں انوار تجلیات الہی نظر آیا کرتی ہیں آج ہم سے جناب یہ کہا جاتا ہے ہم پر جو ہے جناب یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پیر پرست اور قبر پرست ہمیں پیر پرست اور قبر پرست کہا جاتا ہے کتنی غلط بات ہے کتنی جھوٹی بات ہے کتنی لگ بات ہے اور کیسی یہ ظالمانہ حرکت ہے کہ ہمیں جناب پیر پرست اور قبر پرست کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے میں اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے آپ سے عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت یعنی رات کے وقت آپ دیکھیں کہ شما روشن جب ہوتی ہے یا گیس ہی کی بتی کو آپ جلا لیں تو کیا ہوتا ہے کہ پروانے آ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں پروانے جو ہے اس گیس کی بتی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں شما کے ارد گرد جو ہے پروانے جناب چکر لگا کر اپنے آپ کو اس پر نثار کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اس پر قربان کر دیتے ہیں یہ بات ہے کہ نہیں اور آپ نے بارہ دیکھا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہی شمع اور یہی گیس کی بتی دن کے وقت اگر روشن کی جائے تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دن کے وقت جو ہے جناب پروانے جو ہے گیس کی بتی کے ارد گرد آ کر چکر لگاتے پائے گئے ہوں ہرگیز نہیں تو کیا جو ہے گیس کی بتی کے ارد گرد رات میں جو گیس کی بتی جلتی ہے اس کے ارد گرد پروانے جو آ کر چکر لگاتے ہیں تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ یہ پروانہ جو ہے گیس, گ, گیس کی بتی کا عاشق ہے اگر گیس کی بتی کا یا شما کا پروانہ عاشق ہوتا تو دن کے وقت جو گیس کی بتی روشن کی جاتی ہے شما روشن کی جاتی ہے تو دن کے وقت جو جناب پروانہ جو ہے جو آ کر کیوں نہیں جو ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہے تو پتا یہ چلا کہ پروانہ جو ہے جناب گیس کی بتی کا عاشق نہیں ہے شما کا عاشق نہیں ہے بلکہ پروانہ جو ہے جناب اس گیس اس گیس کا کہ جس سے کہ روشنی نکل رہی ہے پروانہ جو ہے اس روشنی کا اور اس نور کا عاشق ہے گیس کی بتی کا عاشق نہیں اگر گیس کی بتی کا آشک ہوتا ہے تو دن کے وقت بھی آ کر جو جناب چکر لگاتا اور اس کے جو ہے وہ گھومتا اپنے آپ کو فنا کر دیتا تو پتا یہ چلا کہ پروانہ جو ہے وہ اگر عاشق ہے تو اس جو ہے نور اور تجدیات کا عاشق ہے کہ جو اس گیس کی بتی سے ظاہر ہو رہی ہے بس آپ نے جب یہ سمجھ لیا تو یہاں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم کب کس پیر کے جو دیو دیوانے ہیں ہم جو ہے کب کس پیر کے جو ہے ہم تو عاشق ہیں اور دیوانے ہیں اس مرد حق کے اس دل کے جس دل سے انوار تجلیات الہی نمودار ہو رہی ہوتی ہے اگر یہی بات ہوتی تو آپ دیکھیں کہ کتنے پیر ہیں اپنے آپ کو پیر کہلاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں کہ ہم تو ان کے پاس جانا بھی گناہ سمجھتے ہیں ہم پیروں کے کب عاشق ہیں ہم ان لوگوں کے کب عاشق ہیں ہم تو ان کے دلوں میں جو وہ ان کے جسم میں جو وہ دل فٹ ہے کہ جس دل سے انوار و تجلیات الہی ظاہر ہو رہی ہے ہم تو اس کے عاشق ہیں ہم تو اس کو ہم تو اس کو مانتے ہیں ہم اس وجود کو نہیں مانتے ہیں اگر یہ بات کہی جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں لاہور چلے جائیے مثال کے طور پر ہم سے ہمیں ہم ہم ہم ہم یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ قبر پرست ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بتلاتا کہ لاہور چلے جائیے کہ وہاں جہانگیر کا بھی مقبرہ ہے لاہور میں جہانگیر کا بھی مقبرہ ہے اور دوسری طرف علی حجبیری داتا گنج بخش علی رحما کے مزار مبارک تو آپ ذرا دیکھیں کہ جہانگیر کا مقبرہ کہ جو بڑا یعنی ظاہراً بڑا ٹیپ و رکھتا ہے بڑا دیدہ زیب ہے بڑے سنگے برمر کی جناب وہاں سرے لگی ہوئی ہیں بڑا جو ہے وہ جازبی نظر میں نظر آتا ہے بظاہر کیا وہاں کوئی آپ کو جاتا ہوا نظر آتا ہے اگر کوئی جاتا بھی ہے تو سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے یا عمارت کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے لیکن دوسری طرف آپ داتا گنج بخش علی حجوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے مزار یا اثر پر چلے جائیے ہر وقت جو ہے جناب آپ کو جمع غفیر ملے گا عاشق وہاں نظر آئیں گے کیا وجہ ہے وہاں وجہ یہی ہے کہ اس قبر کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا بلکہ اہل دل جو اس قبر میں صاحب مرد حق موجود ہیں اس کے دل سے جو انوار تجلیات نمودار ہو رہی ہیں وہ, وہ, وہ کشش ان کو وہاں پر لے جا رہی ہے وہ وہاں پر کھینچ رہی ہے تو یہ کیسی بات ہے کہ جو بے سوچے سمجھے بے اور ظالم کس طرح سے جو ہے ظالمانہ طور پر جو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ قبر پرست ہیں یہ پیر پرست ہیں یہ بالکل جو ہے لمب اور بےحدہ بات ہے میں صحیح ارض کر رہا ہوں تو بات یہاں پر یہی بیان کی جا رہی ہے کہ لہم کلو لائف کا ان کے دل تو ہیں لیکن جو ہے یہ دل سے وہ کام نہیں لیتے جو دل سے کام لینا چاہیے تھا جو مرکز اور اسی دل کے بارے میں حضرت رومی نے فرمایا کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایسا دل ملا ہے کہ جو انوار تجلیاتی الہی کا مرکز بنا ہوا ہے جنہیں ایسا دل نصیب ہو گیا ہے وہ سب ہزاروں کعبے سے بھی بہتر اور اچھا ہے اس لیے کہ وہ تجلیات مارفت خداوندی کا محبت اور مرکز انوار تجلیات بنا ہوا ہے اسی لیے دل جو ہے یہ دل نہیں ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت محبت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علو فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر کے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ, یہ, یہ, یہ دل اور یہ سر ہے تو بہرحال ہم نے اپنے دلوں کو ہم نے اپنی آنکھوں کو اور ہم نے اپنے کانوں کو منہمک کر دیا ہے دنیا کی طرف ان ذرائع سے اور ان احباب سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی نف بری نہیں ہے اور مر کا جو انوار تجلیات بنا ہوا ہے اسی لیے دل جو ہے یہ دل نہیں ہے اسی لیے اعلیٰ حضرت محدود سے بریلوی بھی اللہ تعالیٰ علبی فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا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 کہ ہم فکر دنیا کے ساتھ ساتھ جو ہے فکر اقوا بھی رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ملک کی توفی نیت فرمائے